شفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين الحمد لله رب العالمين ولا عقباه للمتقين والسلام على رسول الكريم اما بعد فاؤضب من شیطٰ الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم امن ام خلق سماوات بل اَردا وانزل لکمن سما اما آ فام بتب ہی ہدا کر دات بہ ج ماں لکم ان تمبتو شجرہ بل هم قوم یادلون قرآن مجید کبیساں پارا یہ سائب مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات امن ام خلق سے پہچانا جاتا ہے اس کی پہلی آیت ہی ایک استفہام پر مبنی ہے کیا بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے ہرے بھرے باغ پیدا کیے کیا تمہارے لیے ممکن تھا کہ تم آن یور اون ان درختوں کو اگا سكتے پھر سوال کیا كیا الاحم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے بل ہم قوم و یادلون لیكن یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں یہی انداز اگلی آنے والی آیات کے اندر بھی ہے امن جاد الرد قرار کیا بھلا اللہ نے زمین کو تمہارے لیے قرار نہیں بنایا اور تمہارے لیے نہریں نہیں چلائیں اور تمہارے لیے پہاڑوں کو بطور وزن نہیں رکھ دیا اور کیا اس نے پانی کی مختلف رنگوں کے درمیان انوزیبل بیریئرز نہیں بنائے اَََ الحم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہو سکتا ہے پھر فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی بے قراری کو دور کرتا ہے کیا تمہیں اس نے زمین پر جانشین نہیں بنایا اَلام اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے پھر پوچھا کیا وہی نہیں جو تمہیں سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں رہنمائی کا انتظام کرتا ہے اور وہی تو ہے جو تمہارے لیے ہواؤں کو بھیجتا ہے اللہ کی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے ہٹو بچو کرنے والیاں بنا کر اطلاع دینے والیاں بنا کر اِلم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہو سکتا ہے پھر پوچھا ام عبدا الخل کیا وہی نہیں جس نے تخلیق کا آغاز فرمایا سم یعید ہو سم پھر وہ اسے ریپیٹ کرے گا اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے الاحم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے کل ہاتھ و برہانہ کم تم صادقین کہو اگر تم سچے ہو تو پھر لاؤ اپنی دلیل صورت نمل کے آخر میں ارشاد ہوا و یوم یونف خف اور جس روز سور پھونکا جائے گا فضیہ منف سماواتی و منفر عرد اور آسمان اور زمین کے تمام رہنے والے گھبرا اٹھیں گے سوائے جنہیں اللہ چاہے وہ کل اطاح داخرین اور وہ سب کے سب عاجز ہو کر چلے آئیں گے اور پھر اختتامی کلمات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ کہو اعلان کرو انما عمر توان آبود رب حاضل بلدت الزیح ہر رما کل الشعین و المسلمین اعلان کر دو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں بندگی کروں اس شہر کے اس رب کی جس نے اس کو حرمت والا قرار دیا ہے اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں اس کی فرم برداری اختیار کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں ونعتل القرآن اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں فمن اتدا بس جو کوئی ہدایت حاصل کرے گا فعنما یا تدیل نفسی تو وہ اپنے ہی بھلے کو ہدایت پائے گا و اللہ اور جو گمراہ ہو فقل انماں نمن المنظرین تو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں بقل الحمد للہ اور کہو کہ ساری ہم سارا شکر اللہ ہی کے لیے ہے سیوری اپنی دکھائے گا تو تم پہچان تم پہچان رب کا اور اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے صورت القصص کا اکثر حصہ حفت موسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات پر مشتمل ہے حفت مصی علیہ السلام کی سوانح حیات ویسے تو بہت سی صورتوں میں بیان ہوئی ہے لیکن اس میں دو صورتیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں صورت توحہ جس میں ڈرامائی انداز میں اس کو بیان کیا گیا جیسا کہ اس کیا جا چکا ہے اور صورت القصص جس میں واقعتاً کہانی کے انداز میں اسے بیان کیا گیا اس کے آغاز میں ارشاد ہوا توسین میم دل کا آیات القتاب المبین توسین میم یہ کتاب روشن کی آیات ہیں نتل و کا اے نبی ہم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں من نبی موسیٰ و فرعون موسیٰ و فرعون کی کہانی سچ مچ لکھ قومی یومن ماننے والوں کے لیے بے شک فرعون زمین پر سرکشی اختیار کیے ہوئے تھا اور اپنی رعایا کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان پر حکومت کر رہا تھا کچھ کو کمزور کیے ہوئے تھا یعنی بنی اسرائیل کو ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور یقینا وہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں میں سے ایک تھا اور پھر بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا وہ ان و اللزی نقط اور ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں دبائے گئے تھے آپریش تھے اور ہم انہیں زمین کا زمین والوں کا امام بنائیں اور ہم انہیں زمین میں تمکن عطا کریں غلبہ عطا کریں اور ہم فرعون کو اور حامان کو اور اس کے لشکروں کو دکھائیں ماں کانوں یا ضرور وہ چیز کے جس کا انہیں ڈر تھا اور جس کے صدِ باب کی انہوں نے کوشش کی وہ کوشش کیسے کی, کی. وہیں سے پھر حضرت مصع علیہ السلام کی کہانی کا آغاز ہوا کہ فرعون نے فرعون کو کچھ نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے تخت کے لیے خطرہ بنے گا تو فرعون نے کہا ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں اس قوم میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کو ذبح کروا دوں گا لہذا فرعون کے فوجی بنی اسرائیل کی بستی میں آئے اور جہاں کسی بچے کی میل بچے کی پیدائش ہوتی تو فورن وہ سپاہی اس بچے کو چھین کر ماں کی گود سے اس کو ذبح کر دیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وہی کی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کیسے ڈالی یہ ہم نہیں جانتے القاع ہوا خواب دیکھا یا الہام ہوا بہرحال اسے قرآن مجید میں وحی سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ سب وحی کی صورتیں ہیں کہ انہوں نے ان کو وہی ہوئی کہ وہ بچے کو ایک سندوک میں بند کر کے بد دریا میں بہا دیں بہرحال انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنی بیٹی کو یعنی حضرت علیہ اسلام کی بہن کو حکم دیا کہ تم ذرا دور سے پیچھا کرتی رہنا تاکہ کسی کو شک بھی نہ پڑے اور مجھے خبر بھی ہو کہ یہ میرا لخت جگر کہاں چلا جا رہا ہے اور کس جگہ پہنچتا ہے دریا کی ایک بے جو تھی وہ فرعون کے محل میں سے گزرتی تھی بادشاہ کے محال میں سے گزرتی تھی اور اس صندوق نے اسی بے کا رخ لے لیا اللہ کے حکم سے اور ملکہ نے جب دیکھا کہ ایک صندوق پانی میں بہا چلا جا رہا ہے تو اس نے ملازموں کو حکم دیا کہ پک دیکھو اس صندوق میں کیا ہے اسے پکڑا گیا کھولا گیا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پرکشش بنایا تھا کہ فرون کی بیوی نے بھی محسوس کیا کہ یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے اور فرعون نے بھی کشش محسوس کی اگرچہ اسے خطرہ ہوا کہ یہی کوئی اسرائیلی بچہ ہی نہ ہو لیکن بہرحال فرعون کی اہلیہ کا جو جذبہ تھا وہ غالب آیا اور ایڈاپٹ کر لیا گیا حضرت موسا علیہ السلام کو بچے کی حیثیت سے اس لیے کہ تاحال فرعون بے اولاد تھا اب اگلا مسئلہ پیدا ہوا کہ کسی فوسٹر مدر کا کسی آیا کا کہ جو دودھ بہت سی آیا ٹرائی کی گئیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام کے دودھ پینے سے کے انکار کر دیا حضرت موسیٰ کی بہن جو اب وہ قریب اسی ہجوم کے اندر تھی تو کہنے لگی کہ میں آپ کو ایک ایسی آیا کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جو بڑا صاف ستھرا گھرانہ ہے اور اس بچے کی خوب نگہداشت کرے گا تو کہا گیا کہ بلاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی کو گویا محل میں طلب کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بنفس سے نفیس اپنے بچے کی پرورش بنائی اور وہ جو بات وہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی تھی وہ سچ ہو گئی کہ ہم یہ بچہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت جب سب لوگ سو رہے تھے گلی میں گھوم رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک کبتی یعنی فرعون کے خاندان میں سے شخص دونوں لڑ رہے ہیں اور اسرائیلی شخص نے حفت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا حضت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کے طور پر کپتی کو ایک مکہ رسید کیا اور اس کا کام تمام کر دیا اب چونکہ سب لوگ سو رہے تھے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ قاتل کون ہے اس شخص کا لیکن تھا وہ شاہی خاندان کا آدمی جس جو قتل ہو گیا بہرحال حوت موسیٰ علیہ السلام کو خوف بھی تھا کہ میں کہیں پکڑا نہ جاؤں بہرحال ایک مرتبہ پھر جب شہر میں چہل پہل تھی حضرت مص علیہ السلام باہر نکلے تو دیکھا کہ وہی اسرائیلی پھر ایک شخص کے ساتھ لڑ رہا ہے اور اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اس کی طرف بڑھنے کی بجائے اس کے دشمن کی طرف بڑھنے کی بجائے اسی اسرائیلی کی طرف بڑھے کہ تم بڑے خطرناک آدمی ہو روز لڑتے رہتے ہو تو ایک دم وہ چلایا کیوں نا نا, نا, نا نا مجھے مکہ نہ مارنا کل بھی تم نے ایک شخص جو ہے وہ مار دیا تھا یوں سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ حبت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اب خائف تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے تو دور شہر سے کوئی شخص دوڑتا ہوا آیا حضرت موسیٰ کے پاس ان کا خیرخواہ اللہ نے بھیجا اور ان سے کہا کہ دربار میں مشورے ہو رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیا جائے ہو نہ ہو بس کسی طرح تم یہاں سے غائب ہو جاؤ تو حضرت موسا علیہ السلام وہاں سے فرار ہوئے اور ایک طویل سفر کر کے وہ مدین کے چشموں پر پہنچ گئے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بہت سے چراہے اپنے فلاکس کو اپنے اپنی بھیڑوں کو پانی پلا رہے ہیں اور وہیں پر دو جوان لڑکیاں بھی ہیں جو اپنے جانوروں کو اپنے ریورڈ کو لائی ہوئی ہیں لیکن انہیں موقع نہیں مل رہا کہ وہ پانی پلائیں تو ان سے پوچھا کہ تم کھڑی کیوں ہو پانی کیوں نہیں پلاتی تو انہوں نے بتایا کہ جب تک یہ چرواہے چلے نہ جائیں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کو پانی پلائیں یعنی حفیت موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہ شرم و حیا کی وجہ سے یہ مردوں کے اندر گھسنا نہیں چاہ رہی اور اس لیے انتظار میں کھڑی ہیں تو حفت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور انہیں چرواؤں کو پڑے ہٹایا اور انہیں کہا کہ اپنی بکریوں کو پانی پلاؤ انہیں پانی پلایا اور واپس چلی گئیں حوتِ موسا علیہ السلام جا کر سائے میں بیٹھے اور انہوں نے دعا کی کہ ربی نیلا انضلۃ من خیر الفقیر کہ ربہ جو کچھ بھی تو مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں کچھ دیر کے بعد ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی حوتِ موسا کے پاس انہوں نے کہا کہ ابا آپ کو بلا رہے ہیں کہ وہ آپ کو مزدوری ادا کریں اس سروس کی جو آج آپ نے ہمیں پرووائڈ کی ہے بہرحال حضت موسیٰ علیہ السلام اس خاتون کے پیچھے پیچھے چلے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے اس خاتون سے کہا روایات میں ذکر ہے کہ میں آگے آگے چلوں گا تم میرے پیچھے پیچھے چلو تاکہ میری نظر تم پر نہ پڑے تم پیچھے سے مجھے بتاؤ کہ دائیں مڑنا ہے کہ بائیں مڑنا ہے بہرحال حضت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر گئے تو ان لڑکیوں کے والد بزرگ شعیب انہوں نے ان سے کہا کہ سارا واقعہ معلوم کیا اور کہا کہ تم امن کی جگہ پر آ گئے ہو اب تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ ابا جان ہمارے ہاں ضرورت ہے ایک ملازم کی تو ملازم کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک وہ طاقتور بھی ہو اور یعنی آج کی زبان میں کہیں گے کہ کمپٹنٹ بھی ہو اور دیانتدار بھی ہو تو اس شخص میں دونوں خاصیتیں موجود ہیں آپ اس کو ملازم رکھ لیں لیکن حضرت شعیب بھی نیک انسان تھے انہوں نے یہ چیز مناسب نہ سمجھی کہ وہ ایک نامحرم کو اپنے گھر میں نوجوان شخص کو ملازم رکھ لیں لہذا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی کہ موسا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے نکاح دوں تم سے شادی کر دوں اور لیکن اس کے اگینسٹ تمہیں 8 سال تک میری سروس کرنا ہوگی اور اگر تم دس پورے کر دو گے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں حبت موسیٰ علیہ السلام ایگری کر گئے اور دونوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ کہ ولہ ما نقول و اللہ علامہ نقول وکیل اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے بہرحال حبت موسیٰ علیہ السلام نے وہ وقت جو طے ہوا تھا وہ پورا کیا اور پھر اپنے اہل عیال کو نکل کر لے کر وہاں سے نکلے اور واپس ان نے مصر کا سفر شروع کیا راستے میں اندھیری رات تھی اور انتہائی شرط سردی تھی حضرت موسی علیہ السلام راستہ بھول گئے ایک مقام پر انہیں پہاڑ کے اوپر کچھ روشنی نظر آئی تو انہوں نے ایزیوم کیا کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں پر آگ سیک رہے ہیں تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو اور میں وہاں سے کچھ گائیڈنس بھی لے کے آتا ہوں اور وہاں سے کوئی انگارہ تمہارے تاپنے کے لیے بھی لے کر آتا ہوں لیکن جب وہاں حبت مص علیہ السلام پہنچے تو وہاں سے آواز آئی کہ تم ایک مقدس پاک وادی میں ہو لہذا جوتے اتار دو اور کہا گیا کہ میں تمہارا رب اللہ ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام شروع کر دیا اور یہیں پر حضرت موص علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول اپوائنٹ کر دیا اور حکم دیا کہ جاؤ پھر کے پاس وہ سرکشی پر اتر آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی حضرت ہارون کی ان کو بھی ساتھ شامل کر دیا گیا رسول بنا کر اور یہ دونوں فرعون کے پاس پہنچے اپنا تعارف کروایا کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں فرعون اس پر بڑا پرٹبڈ ہوا اور اس نے مختلف ہیلو بہانوں سے ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جس میں سے اس صورت میں ذکر ہے کہ اس نے اپنے وزیر آزم حامان سے کہا کہ ذرا بنانا نا ایک عمارت اونچی سی میرے لیے کہ میں اس پر چڑھ کر موسا کے رب کو دیکھوں یعنی یہ لوگوں کو ایک امپریشن دینا تھا کہ کوئی نہیں اس کا رب وغیرہ آسمان پر ویسے ہی یہ زمشن ہے اور یہ وہم ہے گمان ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ صاف کہہ دیا کہ وہ انی لازن ہو مین کہ میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ ہی بول رہا ہے کوئی ایسی بات ہے نہیں یعنی میں ہی تمہارا خدا ہوں اور میں ہی تمہارا رب ہوں اس صورت کے آخر میں حکمت کی بڑی اہم باتیں آئی ہیں مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ ان نہ اللہ تحدی من احبتا بلا کہ من مع کیا کہ نبی جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہاں اللہ جسے چاہتا ہے راہ یاب کرتا ہے وہ عالم و اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے خوب واقف ہے اسی طرح ارشاد ہوا وما کانا ربو کا مہلکا اور تیرا رب کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے حتی یباسا فی میہا رسولا یہاں تک کہ اس کی جو سینٹرل بستی ہے کسی علاقے کی اس میں وہ کوئی رسول مبوس نہ کر لے یتلو علیہم آیاتنا جو ہماری آیات ان کو پڑھ کر سنائے وما کنّا مہلک القرا اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں اللہ باہل ظالمون مگر اس حال میں کہ اس کے رہنے والے ظالم ہوں وما اوتی تم منشی فماتا الحیات دنیا و زینہ اور جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو اس دنیا کی زندگی میں وہ دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان ہے اور اس کی زیب و زینت ہے وما ان خیر اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے وہ بہت بہتر ہے وابقہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے افلا تعقلون کیا تمہیں سینس نہیں ہے اسی صورت میں قارون کا ذکر ہے کہ انہ قارون فی قومی موسا فبغا علیہم کہ قارون حضتِ موسیٰ کی قوم ہی سے تعلق رکھنے والا ایک سرمایہ دار تھا لیکن انہیں میں سے ہونے کے باوجود وہ انہی پر ظلم کرتا تھا اور فرمایا کہ ہم نے اسے اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ جس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے جن کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے انسانوں کا ایک بہت مضبوط گروہ درکار ہوتا تھا اور جب اس کی قوم نے اس سے کہا کیف کہ ہامان اطرا مت لاتفرا ان اللہ لا يحب الفرحین بے شک اللہ تعالی اطراع والوں کو پسند نہیں فرماتا اور اس سے کہا گیا کہ وب تغی فیما عطاق اللہ الدار الآخرہ جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے آخرت کی بھی کمائی کرو وہ لاتن سا نصیبہ کا دنیا اور دنیا میں اپنا حصہ مت چھوڑو وہ آسن کما اور جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر ولا تبغیل فساد افل ارت اور زمین میں فساد نہ پھیلا ان اللہ علیہب المفصین بے بیشک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا یہ قرآن مجید کا پیغام ہے سرمایہ داروں کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مالی اعتبار سے وسعت دی ہے انہیں چار کام کرنے چاہئیں نمبر ایک انہیں اس مال سے آخرت کمانی چاہیے ہاں اپنا دنیا کا حصہ اس میں فائدہ اٹھانا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے اور زمین میں فساد برپا نہیں کرنا چاہیے لیکن قارون کا جواب وہی تھا جو بالعموم سرمایہ دار کا جواب ہوتا ہے کالا انما اوتی تو عالا علم کہ اس نے کہا ہے یہ بیچ میں لم یہ کہاں سے آگئے بے شک یہ سب کچھ میرے علم کی بنیاد پر میرے نو میرے نو نو ہاؤ کی بنیاد پر مجھے ملا ہے جواب میں کہا گیا اولم یالم کیا اسے معلوم نہیں ہے ان اللہ قد کا من قبل من القرون کہ اللہ نے اس سے پہلے کئی بستیوں کو ہلاک کر دیا من ہوا اشد من ہو و اکثر و جمن جو اس سے زیادہ قوت والیاں اور زیادہ جمعیت والیاں تھیں بلا یس العنوبی مجرمون اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں میں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا یعنی جو بالکل گروسلی وائلٹ لوگ ہوں گے اور گلٹی لوگ ہوں گے ان سے حساب کتاب کا کیا معنی ہے اس کے بعد قرآن مجید کی ایک انتہائی اہم صورت صورت النقبوت آتی ہے جس کا مضمون وارننگ کا مضمون ہے کہ اے ایمان والوں یہ مت سمجھنا کہ تم ایمان لانے کے بعد آزمائے نہیں جاؤ گے ارشاد ہوا الفلام میم احاصب الناسو این اترکو یقول و آمنا وہم لافتن کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا ولکت فتن الزین من قبل حالانکہ ان سے پہلوں کو تو ہم نے خوب آزمایا تھا تاکہ اللہ سارٹ آؤٹ کر لے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اور جھوٹے کون سے ہیں اور انہی کو پھر پہلے رکوع کے آخر میں جا کر ارشاد فرمایا کہ فلام اللہ اللہ آمن و ولیال تاکہ اللہ تعالی جان لے کہ سچے مومن کون سے ہیں اور منافق کون سے ہیں یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالی کی آزمائشوں اور ایمان کے راستے میں آنے والی سختیوں کو برداشت نہیں کرتے یا ان کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ رکھتے ہیں گویا منافق ہیں اور وہ لوگ کے جو مصائب آئیں تو انہیں کہتے ہیں انّّلّہ اللہ, اللہ راج اللہ کی طرف سے آئی ہیں ہوں گی ہم تیار ہیں بڑی سے بڑی مصیبت بڑی سے بڑی آزمائش بھی ان کے ایمان میں کوئی تزلزل پیدا نہیں کرتی یہی سچے مومن ہیں اس کے بعد حبت نو علیہ السلام کا ذکر ہے پھر حبت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے حبت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بحثیت مجموعی حبت ابراہیم کو ماننے سے انکار کیا سوائے ان کے بھتیجے حبت لوط علیہ السلام کے کہ جنہوں نے ان کی ہمراہی اختیار کی لہٰذا اس کے بعد حضبت لط علیہ السلام کا ذکر ہے پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس پارے کے آخر میں ارشاد ہوا مسَ الزین تخضو مندون ان لوگوں کی مثال کے جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا ولی یا پشت پناہ قرار دیتے ہیں کا مسئل القبوط تو ان کی مثال مکڑی کی ہے کیسے اتخذت بيدن کہ جو گھر بناتی ہے بینا اوہن البیوتی لَبَيْتُ النکبوت یقیناً سب سے کمزور کمزور گھر تو مکڑی کا وہ جالا ہے جسے آپ پھونک ماریں تو وہ ہوا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کا وجود بھی یعنی اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کیا جائے تو وہ ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا وہ مضبوط سہارا ہے اور جب انسان غیر اللہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہ تو خود اللہ پر ڈپینڈنٹ ہیں وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں تو گویا وہ مکڑی کے جالے ہی کی طرح کے کمزور سہارے ہیں بارک اللہ علی ولا کمس القرآن العظیم و نفانی